دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی ہیبریو تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازی ہوا اب اس نے حروف و اسواد کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامین یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی حامین و المبین انا جال نہ قرآن عربی لال لقن تاخیر ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف وسواد کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے انا جال قرآن عربی لال لکن تاقرول کہ کیونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امی ان کی زبان عربی تھی لال نکن تعر تاکہ تم اس کو سمجھ سکو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 حقیقت میں تو یہ امول کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں مانی اس کام بھی اسی ہے کاف اور نیند کے مادہ سے بنا ہے کسی شہ کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقیقی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لاہے محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے ام کتاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فی صحف مکرمتم مرفوتم متحرطم بے عیدی سفرت انام بڑت یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان اورق میں ہے جس کی شان کیا ہے مکرمتن ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے متحرۃن نہ بات صحیف فی صحف مکرمتن مرفوتن بلند و بالا متحرۃن بے دِی سفرتم کے رام برا راہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت با عزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اس کی جن تحویل میں ہے یہ کلام پاک فی صحفم مکرمتیم مرفوتم متحرت بے عیدی سفرتم کے رام اب اسی کو بیان کیا ہے سورج واقعہ میں فلا موا کے ان تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا وہ نہو تالمون ل قسم الزیم وہ نہ قسم عظیم اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بکمرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے فلاں اس سے مباق ان نجوم و ان نحول قسم المن آزیم یہ قرآن ہے بہت بڑا عزت فی کتاب مخنون اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لوگ لوگ متنون کا لفظ آتا ہے پرانے مجید میں جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو اسی طریقے سے فی کتاب مخنون لا مسہ برون وہ صحیفے بھی بہت متحرہ تھے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 انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یا حضرت ابو علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یا کتاب استثناء ففر استثناء اس کا اٹھارہواں باب اس کی اٹھارویں اور انیس میں آیا جب چاہیں جا کر دیکھیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے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 اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ اِنَّهُ لَقَوْلُ ان نہ قول رسول کریم سورت تقریب از اشمس و رف انہول و رسول کریم زی قوت ان دل ارش مکین مین وبا صاحب کم بے یہ یہاں پر حضرت جبرئی کا ذکر ہو رہا ہے وما ہوا بے قولش احطان محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدرو آئی ہو محمد پر اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دیو نہیں اقول لقول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل ان لقول و رسول کریم زی قوت ان عرش عرص مکین بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب قوت اند سے ان رش مکین متائن مسما امین وہ فرشتوں کے موتاح فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جمریل امین یہ حملہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وہ ماہ ہوا بے قول شہتا یہ کسی شیتانک رجیب کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تقریر میں قرآن کو قول جبرای اتار دیا گیا ہے لیکن سورت الحاق کا بھی چلیے اس کے آخر میں آتا ہے ان لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر کڑی باتو منون ولا بقول قول کاہل ما لمبا تو من رب میں یہاں اب رسول کریم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہم کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جب رئیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ہے انہو لقول رسول کریم وما ماح بقول شاہ کلیلم ما بنون ولا تنزیل من رب العالمين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 مہالن بشن ان یو کل مہ اللہ اللہ اللہ اب تین اللہ من حجاب رسولاً مَا اللہ واہ اور رسولیا تین صورتیں ہیں کلا میلا کی یا تو براہ راست اللہ وہی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحویس ہے یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدس ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا اور میری امت کا محدس عمر ہے رضی اللہ ہو تعالیٰ محدس محدث نہیں محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدث تحدیث سے مفول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القا ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں برا حاصل دوسری شکل کلام کی کیا ہے ہاؤ مم مرائے حجاب یہ ہمارے ان کی حد تک صرف حضرت موسا علیہ السلام کی شان تھی استثنا شان تھی وہ کل اللہ موسا کا اور موسا کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا میم مرائے حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تبھی تو ان کی وہ آتیشی شوق بڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف پھولتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں رب ارینی اندوری لے لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کے شب لیکن وہ ساتویں آسمان پر ہوا اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست نمبرائے حجاب صرف حضرت علیہ السلام کی اس قسمہ عشان ہے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 دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نزلہ یونز کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزلہ یونز لو اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو د نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نزلہ بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا نفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شے کے ساتھ نزلہ بہن روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ الا کلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ تنظیل نزلہ ينزل نقزل اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجن نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھئی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی افتدار کیا ہے